السلام علیکم پچھلی لیکچر میں ہم نے پلین سویپ الگردم بنایا اس کو پھر اینالائز کر کے بروٹ فورس الگردم کے ساتھ کمپیر بھی کیا یہاں پہ یہ جو ٹو ڈی میکسما پرابلم تھی وہ تو ختم ہو گئی البتہ اس میں یہ جو تھیٹا نوٹیشن ہم نے انٹروڈیوس کی اس کو استعمال بھی کیا لیکن اس کی ڈیفینیشن کہ یہ تھیٹر ایکچولی ہے کیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس تھیٹر جو ایکسپریشن یا جو ٹرم ہے یا جو اصطلاح ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کو ریگورسلی ڈیفائن کریں گے کہ کی یہ کیا ہے ڈیفینیشن کے لحاظ سے تو خیر میں میتھمیٹیکل ڈیفینیشن دے سکتا ہوں اور ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے لیکن پہلے اس کا جواز ہم نے جب ایلگردم جو بنائے ان کے کیے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جنرلی ایک پولونومیل ایکسپریشن آ گیا یاد ہے جب بروٹ فورس الگوریتم کے ہم نے اینالیس کیے تو ٹی این کی ویلیو نکلی تھی فور این اسکوئر پلس ٹو این یہ ایک ہے این میں اور این جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ڈیٹا کا سائز ہے جو کہ ویریبل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اس بنا پہ جو کچھ بھی آپ پولینومیلس کے بارے میں جانتے ہیں وہ سب کچھ یہاں پہ لاگو ہوگا یہ پولینومیل کے کوفیشنس ہیں اس کی ٹرمز ہیں ہر ٹرم کا ایک کوفیشنٹ ہے اس کی ایک پاور ہوتی ہے اور پولونومیل جو ہے وہ ان ٹرمز کو ملا کے بنتا ہے اور اس میں جو ڈگری آف دا پولونومیل ہے یہ بھی آپ نے سنی ہوگی بات وہ اس کی ہائیسٹ پاور ہوتی ہے ٹرم کی جو کہ نان زیرو کوفیشن رکھتی ہے اور اس کی پاور جو ہے وہ سب سے بڑی ہے اب اس طرح سوچیے کہ ہم ایلگردمس کے انالیس کرتے ہیں کریں گے اور بہت سارے ایلگردمس ہیں اور فرض کریں کہ یہ سارے الگردمس جو ہیں وہ ایک خاص پرابلم ڈومین کے لیے جیسے کہ سورٹنگ ہے یا میوی سرچنگ ہے ہم اس طرح کے اور بھی کئی دیکھیں گے یہ بروٹ فورس ایلگردم جو ہے یہ ایک پرابلم ڈومین کے لیے ہم نے سوچا تھا ٹو میکسیما پرابلم کے لیے اس طرح اصل میں جیومیٹرک الگریدم کمپیوٹیشن جیومیٹری میں کافی زیادہ موجود ہیں اب اگر ان میں سے فرض کرے میں چار پانچ الگریدمس لیتا ہوں ان کے میں اینالیس کرتا ہوں جن کے نتیجے میں میرے پاس بڑے بڑے پولون ایکسپریشنز آ جاتے ہیں یا پولونومیلس آ جاتے ہیں اب اگر ان پولونومیلس کو میں سامنے رکھوں اور اس میں ہر میں تقریباً چار پانچ میں بھی چھ ٹرمز ہیں ہر پالون میں تو جائزہ لے کے مجھے کچھ اندازہ ہوگا کمپیرزن کہ بھئی ایک جو الرگردم ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے لیکن جب میں ساری ٹرمز کو دیکھتا ہوں تو ساتھ ساتھ میرے ایک خلش سی رہے گی کہ کیا میں نے ان ساری ٹرمز کو صحیح طرح دیکھا جب میں نے کمپیرزن کیا ایسا کرنا چاہیے مے بھی کہ ہر پالونومیل کو لے کے اس میں میں این کی ویلو ڈالوں اس سے جو فائنل ایک نمبر نکلتا ہے ان نمبروں کو میں کمپیوٹ کر کے اور پھر ان کے کمپیریزنز کروں اس میں دقت طلب بات تو خاص نہیں البتہ اس چیز کا احساس آپ کو ہوگا کہ یہ جو پالونومیلس ہیں خاص طور پہ ان میں جو ہائیسٹ آڈر ٹرمس ہیں اور یہ ٹرمز اگر ان کے کوفیشنس بھی برابر کے ہیں فرض کریں ایک پالون میں 4N کیوب ہے دوسرے میں 3N کیوب ہے تیسرے کے اندر 6N کیوب ہے اور بکیا ٹرمز بھی ہیں N اسکوئر بھی ہیں اور اس سے کم بھی ہیں اور ان کے بھی کوفیشنٹس ہیں جو کہ مقدار میں اتنے زیادہ بڑے نہیں ایک لحاظ سے جب این کی value بہت بڑی ہو جائے گی تو ہر پولونومیل میں یہ جو ہائیسٹ پاور ٹرم ہے جس کا کوفیشنٹ بھی ریزنیبل سائز کا ہے تو یہ جو ہے یہ ڈسائڈ کرے گی کہ پالونومیل کی ویلو کیا ہے اور اس کے بارے میں میں نے مثال بھی دی تھی کہ فرض کریں فور square اور 2n ہے اگر این کی ویلو بہت بڑی ہے تو فور square اسکوئر ٹرم جو ہے وہ ڈومنیٹ کرے گی اب اگر یہ ڈومینیشن والی بات آئی تو پھر جب میں کمپیرزن کروں تو ایک لحاظ سے اگر میں ہر پالونومل کی ڈومینیٹنگ ٹرم جو ہے اس کو لے لوں تو میرا خیال ہے کہ کمپیرزن جو ہے وہ کافی مناسب رہے گا اور صحیح عکاسی بھی کرے گا دو ایلگردمس کو کمپیر کرنے کے نتیجے میں جو سامنے بات آتی ہے کہ ایک جو ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے اور کتنا بہتر ہے یہاں پہ اب دیکھیے وہ کوانٹیٹیٹو بات بھی آ جاتی ہے لیکن ہم میتھمیٹکس کا صرف سہارا نہیں لینا چاہتے ہم میتھمیٹکلی یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اب اس کی خاطر یہ جو بات میں نے کہی ڈومینیٹنگ ٹرم اور پالونمیلس کو یا فنکشنس جو ہمارے پاس آتی ہیں n کی فارم میں ایکسپریشنس جو آتے ہیں ان کے بارے میں کہنا کہ ایک دوسرے سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ریگولس میتھمیٹکل ٹولس ہیں جو کہ ہم انالسز آف الگمس میں استعمال کریں گے اور بلکہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ ہم نے یہ چیزیں ڈیفائن کر لی کہ یہ کیا ہیں جن میں یہ سیٹا بھی شامل ہے اور چند ایک اور بھی ہیں تو آئندہ تمام انالیسز میں ہم یہ اصطلاحات استعمال کرتے رہیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو اس کی اس قدر عادت ہو جائے گی کہ کوئی آپ کو کہے گا بھی کہ فلانا الگریدم سیٹا اینڈ اسکوائر ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ایک گفتگو کا حصہ بن جائے گی جب آپ انالسس کی بات کریں گے آئیے اب یہ سیٹا کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں یہ ہم نے ایز اے ٹرم استعمال کی اصطلاح کے طور پہ استعمال کی لیکن اب اس کی صحیح میتھمیٹیکل ڈیفینیشنز کی جانب چلتے ہیں اور پہلے اس کاروائی کے لیے یہ پہلی سلائڈ دیکھیے یو مے بی ایسکنگ وی کنٹینیو ٹو یوز دا یہ اب تک ہوتا چلا آیا ہے کہ ہم یہ استعمال تو کرتے رہے کچھ اس کا میں نے جواز تو نہیں لیکن یہ کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ پرنتس کے اندر کبھی آپ نے این اسکوئر دیکھا کبھی این دیکھا کبھی این لوگ این دیکھا لیٹس ریمیڈی دس ناؤ یعنی کہ اب اس کو ذرا پراپرلی ڈیفائن کریں اور وہ یہ گیون اینی فنکشن جی آف we define ڈیفائن G sub n to be سیٹ آف فنکشن دیر آر ایسم تھارکلی اکوٹ ٹو جی این اب ایک دم یہاں پہ کچھ mathematical بات ہو گئی ذرا د, میں دہراتا ہوں اس statement کو given any function g of n we define theta g of n ٹو بی اے سیٹ آف فنکشن دیر آر اے ٹو جی این یہاں پہ چند باتیں آپ سامنے رکھیے ان کے بارے میں ہم گفتگو ابھی اگلی سلائڈ پہ کرتے ہیں میں نے ایک فنکشن جی کی بات کی بلکہ ایک نہیں اینی فنکشن جی او فین یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ صرف پالون ہے یا کوئی اور ہے سم فنکشن جس میں جو ویریبل ہے وہ این ہے we define theta gn to be a set of functions ایک فنکشن نہیں کئی فنکشن دیر آر ایسمٹارکلی اکیولنٹ جی این یہ لفظ ایسمٹارک یا ایسمٹ آپ کیلکولس میں بلکہ میتھمیٹکس کے مختلف سبجیکٹس میں دیکھ چکے ہیں اور اس کا جو اوریجنل مطلب تھا گری میں اگر آپ جائیں تو اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ جیسے دو چیزیں دو فنکشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب تر آتی جاتی ہیں آپس میں ملتی نہیں لیکن جیسے جیسے فرض کریں این کی ویلو یا ایکس کی ویلو آپ نے جب کیلکولس وغیرہ دیکھا تھا تو اس میں یہ ایکس ہوتا تھا کہ جیسے جیسے ایکس جو ہے وہ مے بی انفنیٹی کی طرف جا رہا ہے یا بہت بڑھ جاتا ہے تو دو فنکشن آپ کہتے تھے کہ دے آر ایسمٹورکلی equal to ایچ ادر اور وہ ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ ایکس کو فالو کریں اور فنکشن کو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ دونوں فنکشن جو تھیں اپنی ویلو کے حساب سے ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتی تھی ملتی نہیں تھی لیکن قریب آ جاتی تھی اس فینامنا کو اور یا ایسمٹورکلی اکوبلنٹ کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں فنکشن ایسمٹورکلی اکوبلنٹ ہیں یہاں پہ صرف دو فنکشن کا ایسمٹورکلی اکیبلنٹ ہونا نہیں بلکہ سیٹ آف فنکشن ہم تلاش کریں گے جو کہ ایسمٹارکٹلی equivalent ٹو جی این ہے ابھی تک ہم فکرے استعمال کر رہے ہیں آئیے اب اس کی ایگزیکٹ فارمل میتھمیٹیکل ڈیفینیشن کی جانب چلتے ہیں یہ اب میں نے اگلی سلائڈ پہ پیش کی ہے فارملی فیڈا جی این از اکو ٹو اور یہاں پہ اب ایک سیٹ آ رہا ہے اور وہ یوں کہ اس سیٹ آف فنکشن ایف اف این اور وہ اس طرح کہ there exist positive constants c1 and c2 and n0 such that 0 is less than equal to c1 times gn which is less than equal to f n which is less than equal to c2 g of n for all n گریٹر اور اکول ٹو این سب زیرو اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری بات جب آپ کے سامنے پیش کی تو آپ کا ریئیکشن کچھ یوں ہوں گا جس سے کہ میں نے کہا ہے کہ یو آر ریسپانس دس پوائنٹ خیر یہ اتنی مشکل بات نہیں دیکھیے یہاں پہ چند باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جی این اصل میں ایک سیٹ کا نام ہے ایک سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور وہ سیٹ کیا ہے اس کے ممبرز جو ہیں وہ ایکچولی فنکشن ہیں اور یہ خاص قسم کی فنکشنز ہیں اور ان کی جو ریلیشنشپ ہے جی این کے ساتھ وہ ان وہالٹیز کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے ان ایکوالٹیز میں دو کانسٹنٹ انوالڈ ہیں سی ون اور سی ٹو اور دیکھیے ان کی پوزیشن کیا ہے c1 gn جی این equal to زیرو اور وہ than f of n ہے اور c2 جو ہے وہ f of n less than c2 gn ہے اور پھر یہ کہ n جو ہے جو کہ ہمارا ایک ویریبل ہے اور اگر ہم ایلگردمک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ وہ ڈیٹا سائز ہے تو n کی ویلو ایک خاص n naught سے زیادہ ہو تو تب یہ سیٹ جو ہے یہ ڈیفائنڈ ہے یعنی کہ وہ فنکشن ہم چنیں گے ایز لانگ ایز یا فار n این گریٹر دین n سب زیرو اس سے اب بات سامنے آئی کہ تھا n جو ہے یا تھیٹا g آف n ہے یہ صرف اصل میں ایک فنکشن نہیں یہ ہے وہ سیٹ آف فنکشنس اب اس تھے کی کچھ اور پراپرٹیز یا اس سیٹ کی کچھ اور پراپرٹیز آئیے اس سلائڈ کی جانب دس از ریٹن ایز ایف او فین انٹا جی او فین اب دیکھیے ایف اف این اور جی او فین کی پوزیشن اور یہ جو نوٹیشن ہے کہ ایف او فین از ان دا سیٹ تھا جی او فین ٹا جو ہے وہ ایک سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور جیسے کہ ابھی پچھلی سلائڈ پہ میں نے کہا تھا کہ اس سیٹ کے ممبرس جو ہیں وہ فنکشن ہیں ان ان اور ان کو ہم ایف او فین کہہ رہے ہیں اور وہ ایک خاص ریلیشن شپ رکھتے ہیں جی این کے ساتھ آپ کو کتابوں میں اور مختلف جگہ پہ اس ان سیمبل یہ جو ای لائک ایپسلون سیمبل ہے اس کی جگہ ایکول سائن بھی نظر آئے گا ایف او فین ایكو سیٹ آف جی او فین لیکن وہاں پہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ f او فین از اکو ٹو یعنی کہ جیسے 4 اکو ہو یا 2 equal 2 ہو یا 2 2 ٹو ایسی اکوالٹی کی بات نہیں f او فین اکو یا ایف او فین ایپسلون یا یہ جو ان نوٹیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف او فین ایک سیٹ کا ممبر ہے اور وہ سیٹ جو ہے اس میں فنکشن ہیں اور وہ سیٹ اس کا نام کہہ لیں وہ ہے جی جیو این اب یہ جو لفظ ہم نے پہلے دیکھا تھا ایسمٹوٹ وہ یوں کہ یہ جو نوٹیشن ہے اس کا مطلب یہ کہ ایف او این اینڈ جی این آر ایسمٹارکلی اکولنٹ اور جو اصل بات جس سے اب میرے خیال میں صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی دس مینس دیٹ دے ہیو اسینشلی the same growth فور لارج این اب آپ یہ تین باتیں ذہن نشین کیجیے ایف اوین از اے ممبر آف اے سیٹ آف فنکشن جن کی جی او کے ساتھ ایک ایک فنکشن اگر جی این ہے ان کے ساتھ ایک خاص ان کوالٹی بیسڈ ہے اس سیٹ کو ہم نے سیٹ آف کہا کہنے کا مقصد یہ کہ ایف او فین اور جی او فین جو ہیں یہ ایسمٹورکلی اکول ہیں جس کا مطلب یہ کہ دے اسیم گروتھ ریٹ for لارج ویلوز of n اس کو آپ ادھر اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں ذہن میں تصویری خاکے کی مدد سے کہ ایف اور جی کا آپ پلاٹ بنائیں n کی ویلوز بڑھائیں اور ایف او اور جی کی ویلوز پلاٹ کریں جیسے جیسے N بڑھے گا تو ایف اور جی او فین جو ہے یہ تقریباً ایک ہی رفتار سے گرو کریں گی یا بعض کیسز میں ایکچولی ڈیکریز بھی کر سکتی ہیں اور آہستہ آہستہ لگے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی حد تک قریب آ ہیں یا اتنی قریب آ ہیں کہ ملی تو نہیں لیکن ان کا ساتھ اب بالکل اکٹھا سا ہو گیا اب ایف اور جی او کہاں سے آئیں گی ہمارے انالیس جو ہیں الگس کے اس کے کیس سے تو ہمیں مل جائے گا ایک ایکسپریشن ایک فنکشن یعنی کہ وہ جو ٹی اوف این جو تھی وہ ہماری ایک فنکشن بن جائے گی ان میں سے ہم اس کی مثالیں تفصیل سے دیکھیں گے لیکن فوری طور پہ ان چند مثالوں کو دیکھیے جن سے یہ جو کاروائی ہم اب کر رہے ہیں کہ یہ تھے سیٹ جو بنتا ہے یہ کیسے بنتا ہے اس کی جانب اب ہم پیش رفت کرتے ہیں تو پہلے سلائڈ کی جانب فار ایگزامپل فنکشن لائک فور این اسکوائر ایٹ این اسکوئر پلس ٹو این مائنس تھری این اسکوائر اوور فائیو پلس روٹ اور n ٹائمس n-3 Are all ایسمٹارکلی equivalent because ایز این becomes large the dominant یعنی فاسٹس growing term is دا دا ٹرم این اسکویئر اور ریئلی سم کانسٹنٹ ٹائمس این اسکوئر اب ان چار فنکشنس کو آپ دیکھیے یہ این کی ٹرمس میں فنکشن ہیں اس میں ان چاروں میں این ہے پہلا سمپلس آف پالون فور این اسکوئر اگلا بھی بڑا سمپل سا تیسرے میں N روٹ سے آ گیا اور ایک لانگ N ٹرم بھی آ گئی اور آخر میں نوٹیشنلی میں نے اس کو لکھا لیکن ایکچولی یہ N اسکوائر مائنس تھری ہے تو اس میں اگر آپ N کی ویلیو کو بڑھائیں دیکھیں ہم نے بات یہی کی تھی کہ فنکشن ایسمٹورکلی اکیولنٹ اس طرح ہوتی ہیں کہ جب N کی ویلو یا اگر وہ ایکس میں ہے تو ایکس کی ویلو جیسے جیسے بڑھتی ہے تو دو فنکشن جو ہیں وہ برابر آنی شروع ہو جاتی ہیں یا ان کے جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا جو گروتھ ریٹ ہے ان چار فنکشنس کا وہ کنٹرول ہوگا این اسکوئر ٹرم سے کیونکہ جب n بہت بڑی ہو جب جب کی ویلو بہت بڑی ہو جائے گی تو ان چاروں فنکشنس میں این اسکویئر کی ویلو جو ہے وہ بہت بڑی ہو جائے گی اور ٹھیک ہے ان ساروں کے ساتھ کوفیشنس بھی ہیں 4 ہے 8 ہے 1 اوور 5 ہے اور 1 ہے لیکن ایونچولی یہ کوفیشنس جو ہیں ان سے کچھ تو فرق پڑے گا لیکن جو اصل فرق ہوگا وہ این اسکوئر ہی ڈکٹیٹ کر رہا ہے یہ جو لوور آرڈر ٹرمس ہیں ان سے فنکشن کی ویلو میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسمٹارکلی ریکلنٹ ہیں اور ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ٹائمس n اسکوئر جو ہے وہ ڈکٹ کر رہا ہے ہمارے پاس اب ایک فارمل ڈیفینیشن ہے سیٹا کی آئندہ چند سلائڈ میں اب میتھمیٹیکل کاروائی رہی گی تو آئیے ان سلائڈس کی جانب چلتے ہیں فنکشن function f اسکوئر square plus 2n مائنس تھری آور ان فارم رول آف کیپنگ دا لارجسٹ ٹرم اینڈ اگنورنگ دا کانسٹین سجیسٹ دیٹ of اوین از n ممبر آف دا سیٹ آف فنکشن اینڈ اسکویئر اب دیکھیے اس میں جی او فین جو ہے وہ کدھر ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پالون ہے تو جنرلی اس میں جو ہائیسٹ پاور ٹرم ہے اور اگر اس کا کوفیشن بھی ریزنبل ہے تو وہ ہی ڈومنیٹنگ ہوگی اور بلکہ یہ جو سیٹ ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو تجویز استعمال کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنا فنکشن لیں اگر اس میں آپ کو وہ ڈومنیٹنگ ٹرم نظر آ رہی ہے بلکہ صاف نظر آ رہی ہے تو یقیناً آپ اسی سے یہ سیٹ بنانے کی کوشش کریں البتہ جو میں نے آخر میں لکھا ہے کہ let this bears out formally آگے چلیے we need to show two things f of n equal 8n square plus 2n minus 3 اس میں دو باتیں پہلے, lower bound f of n 8n square plus 2n minus 3 grows asymptotically at least as fast as n square Upper bound, f of n grows no faster asymptotically than n-square. دوبارہ ان کو دیکھ لیجیے ایف اف این یہ وہی ہماری ایگزامپل ہے دو باتیں ہم نے اب شو کرنی ہے پروف کرنی ہے لوور باؤنڈ کے ایف اف این گروز ایسمٹارکلی as لیسٹ ایز ایٹ لیسٹ as فیسٹ ایز این اسکوئر اور دوسری بات شو کرنی ہے ایف این grows no faster ایسمٹارکلی than n square آپ اگر سیٹا کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں یاد ہے کہ دو اینکوالٹیز ہیں کہ f اف این جو ہے وہ c1gn سے بڑا ہے یا اس کے برابر ہے اور دوسری طرف f اف این از لیس دین او ان کوالٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جی اوفیشن کے ساتھ ایف एक کے ایک طرف اور ایک اور کوفیشن کے ساتھ ایف اوفین کی دوسری طرف یہ طرف والا معاملہ کیا ہے یہ باؤنڈس کا معاملہ اور وہ ایسے کہ اگر آپ ذہن میں ایف افین اور جی این کا پلاٹ بنائیں ایف کا اگر ایک پلاٹ بنا لائن سی ہے پورا ہے یا جیسے بھی اس کی شکل ہے تو کچھ یوں کہ ایک لائن جو ہے وہ اس کے نیچے ہمیشہ نیچے رہتی ہے قریب قریب اور ایک اور لائن جو ہے وہ اس کے اوپر اوپر رہتی ہے اور اس کے قریب اور f او فین جو ہے وہ ان دونوں باؤنڈریز کے درمیان یا باؤنڈز کے درمیان رہتی ہے اور یہ دونوں باؤنڈس جو ہیں یہ ایک فنکشن سے بنتی ہے کیونکہ ایف اوین جو ہے یہ خود بھی ایک فنکشن ہے اس کا میں پلاٹ بنا سکتا ہوں البتہ اس البتہیشن کو لے کے ان باؤنڈز کو لے کے اس طرح تصویر بنانا ذرا سا مشکل ہے تو آئیے اس تصویر کے جو پہلو ہیں ان کو اور اجاگر کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم ایک تصویر بنائیں گے آگے چلیے پہلی جو بات تھی لوور باؤنڈ کی اور وہاں پہ جو فکرہ ہم نے استعمال کیا تھا وہ یہ کہ f او فین کا بہیویئر کچھ یوں ہے کہ f او فین گروز ایز سمٹارکلی ایٹ لیسٹ ایز فاسٹ ایز این جو لفظ ایٹ لیسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ این اسکوئر جو ہے اس کے نیچے نیچے رہے گا f او فین اس سے نیچے نہیں جائے گی اور یہ چیز شو کرنے کے لیے میتھمیٹکلی گرافیکلی بعد میں ابھی آئیں گے لیکن میتھمیٹکلی فور دس need ٹو شو دیر ایگزٹ پوزیٹو کانسٹنس سی ون این این زیرو فور وچ ایف n از گریٹر اور اکول ٹو سی ون اینڈ اسکویئر فور آل این از گریٹر اور یہ f اف n کو گریٹر دین equal ٹو سی ون اینڈ دکھانے کا یا شو کرنے کا مقصد اصل میں یہ وہ سیٹ کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے یاد ہے وہاں پہ ہم نے ایف او فین کو درمیان میں رکھا تھا اور ایک طرف رکھا تھا سی ون جی این لیس دین ٹو اور دوسری طرف رکھا تھا ایف او فین لیس دین اکو ٹو سی جی این تو یہاں پہ اب ہم ان دونوں باتوں کو پروف کرنا چاہیں گے ایک اس کی لوئر باؤنڈ یعنی کہ f of n greater than equal دین ایول ٹو سی اور دوسری جانب f of n is less than equal to c2 n square تو پہلے لوور باؤنڈ کی جانب ہم جا رہے ہیں اور اس میں کیا باتیں ہیں c1 ایک ہے چیز جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس کی کوئی خاص ویلو ہے جس سے یہ ہوگا اور دوسری بات اسی سیٹ میں کہ وہ n کی value جو ہے اس نے بھی ایک این سے بڑے ہونا ہے یہ دو جو ویلیوز ہیں یا یہ دو پرمرز جو ہیں کانسٹنٹس جو ہیں ان کی ویلیوز ہمیں اب نکالنی پڑیں گی تو آئیے یہ ہم ویلیوز نکالتے ہیں کنسڈر ریزننگ ایف اف این از اکو ٹو ایٹ این اسکوئر پلس ٹو این مائنس تھری یہ تو ہماری فنکشن ہوئی جو ہم اگزامپل میں لیے چل رہے ہیں اور اس کی جو صورت ہے اس کی بنا پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ این 3 پلس greater equal to تھری از گریٹر مائنس تھری اور وہ کیوں؟ کہ دیکھئے ٹو ایس والی جو ٹرم ہے یہ ایڈ ہو رہی ہے اور اگر میں ایٹ این 2n پلس ٹو میں سے 2n این نکال دوں اس کی بنا پہ کیا ہوگا کہ وہ 8n square- اسکوئر مائنس تھری سے بڑی ہو جائے گی لیکن ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ میں یہ بھی شو کروں کہ جو n ہے وہ ایک خاص کانسٹنٹ n0 سے بڑا ہے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ n کی ویلیو نیگیٹو ہے تو پھر یہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا لیکن ابھی چلتے ہیں پہلے یہ بات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں n0 کی بات بھی کرنی ہوگی تو آئیے ایٹ این اسکوئر پلس ٹو فی الحال کہتے ہیں کہ یہ greater than equal to 8N square minus 3 ہے جو کہ برابر ہے سیون square کو سپلٹ کر دیا 7N square, اور N square میں اور یہ جو ہے اب 7N square سے بڑی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ N square minus 3 جو ہے یہ ایڈ ہو رہا ہے اب این اسکوائر جائیے تو ہمیشہ پوزیٹو ہوگا اور اگر n کی ویلیو ایک خاص ویلیو ایک خاص کانسٹنٹ n نارٹ سے زیادہ ہے تو n اسکوئر مائنس تھری جو ہے ایک پازیٹیو کوانٹٹی ہمیشہ ہوگی اور پوزیٹو کوانٹٹی کو اگر میں اس میں سے سبٹریک کر دوں تو یقیناً 7n جو ہے سیون پلس n اسکوائر مائنس تھری از گریٹر ایک سیون 7n اسکوائر اب یہاں پہ دیکھیے ایک سنگل 7n این اسکوائر ٹرم آ گئی اور اس کو اگر میں میچ کروں کہ میں شو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ FN او این از گریٹر اکو ٹو سی ون اینڈ n فار آل اینڈ تو ایٹ لیسٹ اس کو میں یہ C1 square کی فارم میں لے آیا گریٹر اور ایکول ٹو کے ساتھ یعنی کہ ایف او این از 7 اور اکول ٹو سیون اینڈ اور اس سے اب ثابت ہوا کہ c1 جو ہے اگر یہ بات سچ ہے تو سی کی ویلیو 7 جو ہے وہ یہ چیز سیٹسفائی کرتی ہے کہ ایف او فین از گریئر اور equal ٹو سی ون square c1 سی کی ویلیو نکل آئی لوئر باؤنڈ کے معاملے میں البتہ جیسے کہ اس ایکسپریشن کو جس طرح میں نے مینوپولیٹ کیا اس فنکشن کو کہ اس میں سے ٹرمز نکال دی جس سے پھر میں نے وہ ان کوالٹیز بنانی شروع کر دی تو اس میں جب تک N کے اوپر کچھ باؤنڈ نہ ہو کہ N کی ویلیو ایک خاص ویلیو سے زیادہ ہو تو تب میری یہ ساری کنڈیشن جو ہیں یہ سیٹسفائی ہوتی ہیں اور یہ اصل میں وہ ناٹ ہے اور یہ جب تک میں ثابت نہیں کروں گا کہ این ناٹ کی خاص ویلیو ہے تب تک وہ میرا سیٹا N جو ہے وہ پورا سیٹ مکمل نہیں ہو سکتا یہ اس کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے تو آئیے اب لوور باؤنڈ کے حوالے سے ناٹ جو ہے اس کی value حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یو وی امپلسٹلی مائنس تھری از گریٹر اکو ٹو zero یہ وہ دو باتیں ہیں جب میں نے یاد ہے وہ ایٹ این یا ایف او ایم کی جو پوری جو اس کا ایکسپریشن ہے پولانومل expression جو ہے اس میں سے میں نے terms کو نکالنا شروع کیا تھا پہلے میں نے 2n کو نکالا تھا جس سے ایک ان کوالٹی آئی اور پھر اس کے بعد یاد ہے جب میں نے ایٹ این کو سپلٹ کیا تھا تو پھر میں نے n²-3 کو نکال دیا تھا۔ اب اگر وہ ان میں رکھنا چاہتا ہوں اور فائنلی اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف اف این از گریٹر اکو ٹو سیون این تو پھر یہ دو کنڈیشن جو ہیں n پہ امپوز ہوں گی کہ 2n is greater or equal to zero and n square minus 3 is greater or equal to zero. اب یہ دونوں conditions جو ہیں یہ کس طرح satisfy ہو رہی ہیں یہ دوسری بات these are not true for all n یہ تو صافظاہر ہے but if n is greater or equal to square root of 3 then both are true. اب آپ square root of 3 کی value ان دونوں سوچے Uh, میں ڈال کے دیکھ لیجیے ٹو ٹائم روٹ آف تھری از گریٹرلی اور اگر میں یعنی کہ اگر n جو ہے اس کی value greater اور equal to square root of 3 ہے تو یہ دونوں کنسٹرنٹ سیٹسفائی ہوئے اور اس بنا پہ ان دونوں کنسٹریٹ کی بنا پہ وہ جو میں نے کاروائی کی کہ اپنی فنکشن ایف او کو لے کے اس میں سے ٹرمز کو نکال کے ایف او فین گریٹر اور اکول ٹو سیون این اسکوئر ثابت کیا تو یہ جو دو باتیں ہیں اس کی بنا پہ میں اب یہ یقینا کہہ سکتا ہوں کہ ایف او فین از گریٹر دین اور اکول ٹو سیون این اسکوئر ایز لانگ ایز یہ وہ اب این ناٹ ہے جس کو میں نے جب تھر کی ڈیفینیشن دکھائی تھی آپ کو اس میں لکھا تھا کہ وہ ان میں سی ون تو ہیں لیکن اس کے ساتھ این جو ہے اس کی ویلو بھی این ناٹ سے بڑی یا اس کے برابر ہے اور یہ تیسری بات پھر اب کہ سو سلیکٹ این ناٹ greater اور equal to square root of 3 فائنلیو ایفین is greater اکول equal to ون square for all n greater or equal to n naught. اس سے ایک سائڈ آف inequality تو ثابت ہو گئی اس خاص f او فین جو ہماری مثال چل رہی ہے اس کے لیے تھے ڈیفینیشن میں اب, اب ایک دوسری انکوالٹی بھی ہے جو کہ اپر باؤنڈ ہے یعنی کہ f of n is less than or equal to سی ٹو این اسکوئر یہ اب ہم نے ثابت کرنا ہے اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب اسی طرح جیسے میں نے لوور باؤنڈ کے ساتھ کیا میں ایف کو لے کے اس کو منیپلیٹ کروں گا اس میں سے ٹرمز ڈال کے یا نکال کے کسی طرح میں ایک اپر باؤنڈ نکالنے کی کوشش کروں گا تو آئیے یہ کاروائی بھی دیکھ لیتے ہیں اپر باؤنڈ ایف او فین گروز ایسمٹارکلی نو فاسٹر فور دس وی نیڈ ٹو شو دیر ایگزٹ پازیٹو کانسٹنٹ سی ٹو اینڈ ناٹ سچ دیٹ ایف اوز لیس دین ایکل فار آل این گریٹر دین ایل ٹو این ناٹ اب دوبارہ اس پہ غور کیجئے کہ یہاں پہ اپر باؤنڈ تو میں نے دوبارہ لکھتی. یہ وہ سیٹا کی definition میں upper bound تھی البتہ دیکھیے کہ n کو گریٹر دین equal ٹو n ناٹ مجھے دوبارہ یہاں پہ لانا پڑ رہا ہے یہ نہیں کہ جو میں نے لوور باؤنڈ میں n کو گریٹر دین equal ٹو n ناٹ بنایا تھا اور n not کی خاص value نکالی تھی وہ یہاں پہ میں اب استعمال کروں گا نہیں خیر آگے چلتے ہیں consider ریزنگ ایف اف این از اکو ٹو ایٹ این اسکوئر پلس ٹو ایٹ این پلس اور وہ کیوں کہ دیکھیے 3 جو ہے وہ اس میں سبٹریکٹ ہو رہا ہے تو اگر میں یہ سبٹریکٹ نہ کروں تو ایٹ این پلس جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا ایٹ این پلس ٹو مائنس سے لیکن فوری طور پہ آپ کو احساس ہوگا کہ N کی ویلیو کوئی خاص ویلیو سے زیادہ ہو تو تب ہی یہ ممکن ہے خیر اس کو آگے چلاتے ہیں ایٹ این اسکوئر پلس ٹو این از لیس دین اکو ٹو ایٹ این اسکوئر پلس ٹو این اسکوئر یہ بھی صاف ظاہر ہے اور finally ایٹ این اسکوائر پلس ٹو این اسکوئر اس کو میں جمع کر کے ٹین این اسکوائر بنا دیا یہاں پہ اب اگر آپ پورا ایکسپریشن دیکھیں تو ایف اف n از لیس دین اکو ٹو ٹین این یہ اب وہ اپر باؤنڈ میں جو سی ٹو ہے یہ اب آپ کے سامنے آ گیا سی ون کی ویلیو اور سی ٹو کی ویلیو ہم نے نکالی ابھی ایک بقیہ کاروائی رہتی ہے کہ یہ اپر باؤنڈ کے لیے بھی این ناٹ ابھی ہم نے شو کرنا ہے لیکن یہاں پہ میں ایک چیز کا ذکر کرتا چلا جاؤں یہی میں نے ایٹ ان سکوئر میں ٹو ان سکوئر ایڈ کیا جس سے وہ ٹین ان سکوئر بن گیا میں 11 بھی کر سکتا تھا یعنی کہ میں تھری اسکوائر ایڈ کر دیتا میں فور اسکوائر بھی ایڈ کر سکتا تھا جس سے وہ ٹویلو بن سکتا ہے تو ایک لحاظ سے این اسکوئر کا کوفیشن چینج کر کے ایکچولی دیکھیے کہ میں ایک سیٹ اف فنکشنز بناتا جا رہا ہوں اب آئیے کہ یہ اپر باؤنڈ کے معاملے میں C2 تو طے پایا یا اس کی ایک ویلیو ہم نے مثال کے لیے اس کو نکالا دس البتہ وہ n ناٹ والی بات ابھی رہتی ہے تو چلے اس کے بارے میں بھی گفتگو اور وہ حاصل کرنا اب قدرے آسان ہے اور وہ ایسے اگین 2n امپلسلی میٹ اسپشن دین از 2n دین یہ دیکھیے ہم نے وہ جب 2n کو 2n square بنا کے پھر 10n اینڈ بنایا تھا یہ تب ہوئی تھی بات دس از ناٹ ٹرو فار آل این بٹ اٹ از ٹرو فار n greater گریٹر اکو ٹو 1 So select n سو سلیکٹ این ناٹ گریٹر ٹو ون اینڈ وی دس ہیو ایف این از لیس دین ایکل فور آل این گریٹر دیکھیے یہاں پہ پھر میں نے وہ جرلا فین از لیس دین ایکل less than equal اینڈ square for all n greater than n naught یہاں پہ میں نے ایک خاص سی ٹو کی ویلو نکالی ہے میں اور بھی نکال سکتا تھا اور وہ این ناٹ کی ویلیو بھی ہم نے خاص نکالی اب ہم ان دونوں لوور اور اپر باؤنڈ کو لے کے اب ہم وہ سیٹا کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اب یہ اگلی سلائڈ پہ دکھایا ہے کہ فرم لوئر باؤنڈ وی ہیو این ناٹ گریٹر اور اکو ٹو اسکوئر روٹ آف تھری فرام اپر باؤنڈ وی ہیو این ناٹ گریٹر اور اکول ٹو ون اب این ناٹ یہ دونوں تو ایک وقت میں نہیں ہو سکتا تو ہم نے چونکہ وہ اوور آل کنڈیشن سیٹسفائی کرنی ہے جو ہماری تھری ڈیفینیشن کا حصہ ہے جس میں ایک اینڈ ہے ملٹیپل نہیں کمبائنگ the ٹو وی لیٹ این ناٹ بی لارجر آف دا ٹو اور اس بنا پہ این greater گریٹر اور to ٹو اسکوئر روٹ 3 اب یہاں پہ آ کے اس ڈیفینیشن میں جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہماری اس ایگزامپل کے لیے اب سامنے آ گئی سی ون بھی آ گیا وہ جی این بھی آ گئی جو کہ ہے جس کو ہم ایف ہم این باؤنڈ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایک طرف وہ سیون این سے باؤنڈ ہے اور دوسری طرف وہ ٹین این اسکوائر سے باؤنڈ ہے اور یہ باؤنڈ جو ہیں یہ سیٹسفائی ہوتی ہیں اگر این کی ویلیو جو ہے وہ گریٹر اور اکول ٹو اسکوئر روٹ آف 3 ہے تو آئیے اب اس ساری باتوں کو میتھمیٹکلی ہم پرٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ کاروائی لکھنے میں بھی, بھی مکمل نظر آئے اور وہ یو ان کنکلوژ اف وی لیٹ سی ون 7 سیون سی 10 اکول n اینڈ این ناٹ گریٹر اکو ٹو اسکوائر روٹ 3 تھری وی ہیو اور یہ دیکھیے اب میں نے وہ جو تھریڈا کی ڈیفینیشن میں ان کوالٹیز ہے وہ یہاں پہ لگا دی سیون این اسکوئر لیس دین ایک پلس ٹو این مائنس تھری لیس دین ایک گریٹر اور ایکل ٹو اسکوائر روٹ آف تھری البتہ آپ کو اگر وہ تھے کی ڈیفینیشن یاد ہے تو اس کی لوور اینڈ پہ یہ بھی تھا کہ یہ جو سی ون جی ہے جو کہ ہمارے کیس میں سیون این ہے یہ greater اور equal to zero ہے اور یہ, یہ یقیناً ایسا ہے کیونکہ اگر آپ ویلو اسکوئر روٹ آف 3 رکھیں جو کہ جو منیمم value جس کے لیے کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے وہ square root روٹ 3 تھری square میں ڈالیں تو یقینا یہ سفر سے بڑی value نکلتی ہے وی ہیو دس اسٹیبلش زیرو گریٹر n for all گریٹر دین than equal این ناٹ اب ہم نے وہ تھیٹر کی جو ڈیفنیشن میں ساری کاروائی ہے وہ سیٹسفائی کر دی شروع میں جب تھئیٹر کی باتیں میں کر رہا تھا اور بلکہ ایسمٹورکلی ایکٹ کی باتیں کر رہا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ دو فنکشن ایسمٹورکلی اکول تب ہوتی ہیں کہ اگر ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ تقریباً برابر ہو تو میں نے یہ کیا کہ یہ جو میری مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں یہ جو تین ہیں ایک تو ایف اور جو دو نئے پولونومیلس لوور باؤنڈ سیون اور ٹین این اسکوئر میں نے یہ کیا کہ ان کو میں نے گراف کی صورت میں بنایا اور وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو یہ جو باؤنڈ والا معاملہ اور گروتھ ریٹ والا معاملہ ہے یہ کافی حد تک صاف طور پہ نظر آئے گا تو ذرا اس پلاٹ کی جانب دیکھیے اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ ایکس ایکس پہ n کی ویلیو میں نے سفر سے لے کے 100,000 تک لے کے گیا ہوں اور میں اس سے زیادہ بھی لے کے جا سکتا تھا اور y ایکسس پہ F of n کی ویلیو ہے یہاں پہ اب تین لائنیں ہیں ان میں سے جو درمیان والی لائن ہے وہ ہے ایٹ این اسکوئر پلس ٹو این اور یہ وہ ہماری اگزامپل فنکشن تھی جس کو ہم نے باؤنڈ کیا تھا اور دیکھیے کہ سیون این اسکوئر کو جب میں نے پلاٹ کیا تو یہ شروع سے لے کے این اب ہنڈریڈ تھاؤزینڈ تک تو پہنچ گیا ہے اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میں اور بھی اس کو بڑھاتا تو جو سیون این اسکوئر کی لائن ہے یہ ہمیشہ ایٹ این اسکوئر پلس ٹو این مائنس تھری جو ہماری ایف ایف این ہے اس کے نیچے رہتی ہے یا یہ کہ ایف ایف این جو ہے وہ ہمیشہ سیون این اسکوئر سے اوپر رہتی ہے اور ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً برابر ہی نظر آتا ہے یعنی کہ جیسے جیسے ایف بڑھتی جا رہی ہے سیون بھی بڑھ رہی ہے یہ نہیں کہ f of N تو بالکل اوپر چلی گئی اور سیون ابھی بالکل نیچے فلیٹ فلیٹ ہی نظر آ رہی ہے دوسری طرف ٹین کو دیکھیے ٹین این اسکوئر جو ہے یہ ہمیشہ ایٹ این پوائنس تھری سے اوپر جو ہے یہ ہمیشہ 10N2 سے نیچے ہی رہتی ہے ان دو باتوں کو سامنے اگر رکھے یا اس تصویری خاکے کو سامنے رکھے تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو لوور باؤنڈ اور اپر باؤنڈ کا مطلب کیا ہے یعنی کہ ایک قسم سے میں نے وہ احاطا سا بنا دیا اس فنکشن کے ارد گرد کہ یہ فنکشن جو ہے یہ دو جو میں نے اور فنکشنز نکالی ہے یہ ہمیشہ ان کے درمیان رہے گی اب یہ جو ایٹ این اسکوائر پلس مائنس ہے اس میں بے شک آپ ایک دو اور ٹرمز بھی ڈال دیں لوور آڈر لیکن اس سے ہوگا یہ یہ جیسے 3 ہے اس کو بے شک 2 کر دیں ٹو کو میبی بی کو 4N کر دیں تب بھی یہ تقریباً اسی طرح درمیان میں ہی رہے گی یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ضرور ہے کہ میں نے ایف ایف این ایٹ یا پلس 3 جو ایکسپریشن تھا میرا پولونومیل ٹھیک ہے اس کو میں نے باؤنڈ کر دیا دو اور پولونومیل سے جو کہ ذرا سے سمپل نظر آتے ہیں اور گرافکلی بھی میں نے دیکھ لیا کہ وہ اور لوئر باؤنڈز نظر آتے ہیں دونوں پولون جو ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے مطلب میتھمیٹکلی تو میں نے اس کو ثابت کر دیا گرافکلی بھی دکھا دیا لیکن اس کا مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے اصل میں اس کے فوائد جو ہیں وہ کئی ہیں لیکن ایک فوری فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ایلگردمس کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے اور یاد ہے جب ہم بروٹ فورس ٹو ڈی میکسما ایلگردم کو پلین سویپ الگ سے کمپیئر کر رہے تھے پلین سویپ کے ایکچولی ہم نے ریگریس میتھمیٹکلال نہیں کیے بلکہ ایک آرگیومینٹ استعمال کر کے یہ کہا کہ وہ ایکچولی ایک این لوگ این ایلگردم بنتا ہے کیونکہ اس میں وہ سورٹنگ جو ہے وہ ہی ڈومینیٹ کرتی ہے پھر جو ہمارا بروٹ فورس ایلگردم تھا اس کا جو ایکسپریشن ہم نے نکالا اس کو بھی ہم نے چھوڑ کے سمپلی این اسکوائر ٹرم کو لے لیا اور پھر ان دونوں کی ریشو نکال لی اس ریشو کو پھر ہم نے سمپلیفائی کر لیا این اوور لانگ این بنا لیا پھر اس میں ہم نے این کی ویلوز ڈالی اور جس سے پھر وہ بات سامنے آئی کہ ایک الگ دوسرے سے کافی بہتر ہے وہ ون سیکنڈ اور چودہ گھنٹے والی مثال سامنے آئی اور وہ کیسے آئی تو ٹھیک ہے ہم نے ایک سمپل سا میتھمیٹیکل ایکسپریشن لے کے اس میں این کی ویلو ڈال دی یہ کاروائی جو ہے یہ ہم ٹی این جو بروٹ فورس کا تھا یعنی کہ فور این اسکوئر پلس ٹو این اور اگر ہم پلین سویپ الگریدم کے ریگریس انالیس کرتے اس سے جو پولون یا جو بھی وہ ایکسپریشن بنتا این میں اس سے بھی ہم کر سکتے تھے لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ خاص طور پہ جب این کی ویلو بہت بڑی ہو جاتی ہے تو وہ جو لوئر آرڈر ٹرمس ہیں ان سے ہمیں کوئی خاص حاصل نہیں ہوتا جہاں تک یہ کمپیرزنس کا تعلق ہے کمپیرزن کی خاطر یہ ڈومینیٹنگ ٹرمز ہی استعمال ہوتی ہیں یہ جو بات ہے اس کو ہم نے ذرا زیادہ فارملائز کر دیا اور اس سے یہ ایک نوٹیشن آلموسٹ بن گئی ہے اور ایلگردمک انالیس بلکہ جہاں پہ بھی الگریدمس یا پروسیجرل چیزیں آپ استعمال کریں گے یا ان کے بارے میں گفتگو کریں گے تو لوگ یا دوسرے جو ہیں یا کتابوں میں آپ کو یہ جو اصطلاح ہے یہ جو نوٹیشن ہے یہ آپ کو نظر آئے گی اس کی اب آپ نے ایک فارمل ڈیفینیشن بھی دیکھ لی کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی فارملی یا رگرسلی مجھے بتاؤ کہ یہ تھیٹا سے تمہارا مطلب کیا ہے تو وہ اب ہم ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن ہوگا ویسے یہی کہ ہم جب ایلگردمس کے انالیس کریں گے ان سے اس ایکسپریشنز جو بنیں گے ان کو ہم فوراً یہ تھیٹا نوٹیشن میں لے آئیں گے اور عموماً یوں لگے گا کہ ہم نے سمپلی اس ایکسپریشن کو لے کے اس میں سے جو ڈومینیٹنگ ٹرم ہے جب n کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے صرف اس کو کسی طرح سے ہم نے نکال لیا ہاں اس کے ساتھ یہ جو n ناٹ والا معاملہ ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھا کہ این کی ویلیو بھی ہم اس میں سے اخذ کر کے باتوں میں یہ بھی کہیں گے کہ یہ سیٹا آف n اسکوئر یا سیٹا n کیوب یا جو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ این ناٹ کی ویلیو کیا ہے سیٹا جو ہے میں نے کہا تھا کہ ایک سیٹ آف فنکشن ہے اور اس سیٹ کو بنانے کے لیے ہم نے gn کو ڈھونڈا اب یہ ضروری نہیں کہ جی این جو ہے وہ ایک خاص فارم ہی ہمیشہ اس کی ہو یا وہ این اسکوئر ہی ہو وہ اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ جی این ایسی ہیں جس سے یہ سیٹ نہیں بن سکتا یا یہ کہ جو سیٹا آف جی این ہے اس میں وہ ایف اف این شامل نہیں ہو سکتی اس کی میں مثال اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس سے حاصل یہ ہوگا کہ بعض اوقات جو تھیٹا سیٹ اپ بنائیں اس کے لیے جو فنکشن آپ چنے وہ بھی اپروپریٹ ہونی چاہیے اور یہ اپروپریٹنیس کی جو بات ہے یہ بعد میں ذرا زیادہ واضح ہوگی فی الحال یہ ایک میتھمیٹیکل مثال دیکھیے وی ہیو اسٹیبلشڈ دیٹ ایف ایف این از ان دا سیٹ آف فنکشنز جو کہ این اسکوئر سے بنتی ہیں اور یہ ہم نے وہ سیٹا اب بنا لیا ہے اور دیکھیے ہم نے کس طرح وہ n اسکوئر کو لے کے اپر اور لوور باؤنڈ بنائی تھی لیرس شو وائی ایف از ناٹ ان ادر ایسمٹورک کلاس اب یہ کلاس جو ہے اس کو سیٹ ہی سمجھیں ایک لحاظ سے فرسٹ لیرس شو دیٹ ایف از ناٹ ان سیٹ سیڈا n. Is not in the set theta n. یعنی کہ اگر میں n لے کے یا سمپلی یہ جو n کا پالونومیل بنتا ہے جس میں ہائیسٹ the 1 ہے اگر اس سے میں وہ سیٹ بنانے کی کوشش کروں تو میری جو FN یہ وہی ابھی ایٹ این اسکوئر پلس ٹو چل رہی ہے وہ اس سیٹ کا ممبر نہیں ہوگی اور اب اس کاروائی کی جانب دیکھیے ممبر آف دا سیٹ سیٹا دس وٹ ٹرو وی ووڈ ہیو ٹو سیٹسفائی بوتھ دا اپر اینڈ لوور باؤنڈس کیونکہ دیکھیے جب میں نے ابھی آپ کو مثال سیٹا کی دکھائی تھی تو اس میں میں نے دونوں upper اور lower bounds بنائی تھی جس میں ایک 7 آیا تھا کوفیشن اور ایک 10 آیا تھا اور اس میں پھر وہ n ناٹ بھی آیا تھا تو اب مجھے وہی وہ دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ سیٹا جو سیٹ ہے اس میں ایک کنسٹریٹ ہے وہ انکوالٹی کنسٹریٹ ہیں. دا لوئر باؤنڈ از سیٹسفائڈ بیک ایف اف این از اکو ٹو ایٹ این اسکوئر پلس ٹو n مائنس تھری ڈز گرو ایٹ لیسٹ ایز فیسٹ ایز پازیٹو کانسٹنس سی ٹو این این ناٹ ویئر ایف او فین از لیس دین ایک سی ٹو این فار آل n گریٹر اور اکول ٹو این اس سلائڈ پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی کہ آپ ٹھیک ہے theta n set بنانے کی کوشش کریں لیکن کوشش اگر کرنی ہے تو دو باتیں ثابت کریں lower bound ثابت کریں اپر باؤنڈ ثابت کریں اور ان باؤنڈس کے ساتھ آپ یہ بھی ثابت کریں کہ یہ دونوں جو باؤنڈس ہیں اپر اور لوور وہ ٹرو ہیں فار سم این گریٹر اور اکول ٹو این ناٹ باؤنڈس ہم نے شو کرنی ہے کیونکہ وہ تو تھے کی ڈیفینیشن ہے یہاں پہ اگر ہم سیٹ بنانا چاہیں تھے n کا یعنی کہ جی او این جو ہے وہ ان سے بنے گی تو جہاں تک لوور باؤنڈ کا تعلق ہے اگر میرے پاس ایک پولونومیل ہے کواڈرک اور ایک دوسرا پولونومیل ہے سمپلی لینیئر جس میں ہائیسٹ آرڈر ٹرم جو ہے وہ ان ہے تو ان کواڈرائٹک جو ہے وہ ہمیشہ ایک جو لینیئر پولونومیل ہے اس سے زیادہ ہی ہوگی خاص طور پہ جیسے جیسے کہ این کی ویلیو بڑھتی جائے گی البتہ یہ جو اپر باؤنڈ والا معاملہ ہے کہ ایک کواڈریٹک جو ہے وہ ایک لینئر سے کم ہوگا یعنی کہ ایٹ این اسکوئر plus 2 اینڈ مائنس تھری سم ہاؤ لیس دین اکول ٹو سم کانسٹنٹ ٹائم میرا خیال ہے اس کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ شاید ممکن نہیں ہم اس کو میتھمیٹکلی شو کر سکتے ہیں اور ریگورسلی شو کریں گے کہ یہ واقعی ایسا نہیں ہے آج کے لیکچر کا چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو یہ میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے اس دفعہ تو نہیں پیش کر رہا یہ اگلی دفعہ میں پیش کروں گا میری ایک تجویز ہے کہ یہ نوٹیشن ہم آئندہ تمام ایلگردمس میں استعمال کریں گے یہ ایک نوٹیشن بھی ہے اور اس کی ایک فارمل ڈیفینیشن بھی ہے یعنی کہ سمپلی ایک اصطلاح نہیں میں چاہوں گا کہ آپ کتاب میں اور انٹرنیٹ پہ یا جہاں سے بھی آپ کو اس کے بارے میں مٹیریل ملے آپ تھا کے بارے میں اور یہ جو ایسمٹارک نوٹیشنز ہیں اور بلکہ ایسم کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیے خاص طور پہ اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھیے یہ ہمیں بار بار استعمال کرنی ہے اس لیے اس کو ذہن نشین کرنا اور اس کا مطلب کیا ہے یہ واضح ہو جانا اس سٹیج پہ انتہائی ضروری ہے ہم یہ میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ اگلی دفعہ جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ